اور ڈگا دے بہکو دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپن آواز سے اور ان پر لام باندے، دے فوج چڑا لا اپنی سواروں اور اپنی پیادوں کا اور ان کا ساج ہی ہو مالوں اور بچوں نمگننا میں اور انہیں ودا دے اور شتان انہیں ودا ناؤ دیتا مگر فریب سے